صورت کی کییت نمبر اکتیس سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا ازواج متحرات کا بیان اس آیت کریمہ میں کیا گیا اور ارشاد فرمایا مئی یا قنت مین کن لاہی و ہی تم میں سے جو کوئی عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی وَتَعْمَلْ تعمل صالحن اور وہ اچھے عمل کرے گی نتا اجوہا مرتعنی ہم اسے اس کا ثواب دگنا عطا فرمائیں گے وہ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم اسے عزت والی روزی یعنی جنت عطا فرمائیں گے یا نسا ان نبی اے نبی کی ازواج ازواج متحرات لس کا دمنس تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا وہ ازوا کہ نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہیں ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے انی تقی تننا اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو فلا تخدانہ پس تم گفتگو میں ایسی نرمی پیدا نہ کرو فیتما اللہ فی قلبی مرادن کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی غلط امید اپنے دل میں محسوس کرے مراد یہ ہے کہ جب خاتون کو ضرورت کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ سادگی سے گفتگو کرے اس میں لچک اور بناوٹ اور وہ انداز نہ ہو کہ جس سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر منع فرمایا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے جو ذہنی طور پر اچھے خیالات نہیں رکھتا اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہ آ جائے کہ یہ خاتون میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی نرم برتاؤ کر رہی ہے اس کا میری طرف جھکاؤ ہے اس طرح کا کو کوئی خیال کسی کے دل میں نہ آئے اب آپ سوچیں ازواج متحرات نبی کی ازواج جنہیں اللہ رب العالمین نے پاکی عطا فرمائی جن کا مقام و مرتبہ و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ مومنوں کی ماں قرار دی گئی اور تمام مومنین ان کے روحانی بیٹے ہیں اور ازواج متحرات اگر ضرورتاً کسی سے اگر بات بھی کرتی ہوں گی تو وہ صحابہ کرم ہوتے ہوں گے صحابہ پاکیزہ ازواج متحرات پاکیزہ مگر احتیاط کا درس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گفتگو میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ بہت زیادہ اپنی آواز کو ملائم اور نرم بنانے کی کوشش نہیں کرنی آواز کو سادہ رکھنا ہے ہماری مسلمان عورتوں کو اصل میں تعلیم ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے یہاں شیطانی خیال کا گزر بھی نہیں ہو سکتا پھر بھی انہیں حکم ہے کہ اگر ضرورت کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو آواز کو بہت زیادہ نرم اور ملائم نہیں بنانا اب آپ بتائیے کہ آج اس معاشرے کے اندر جب بے حیائی اپنے عروج پر ہے تو کیا صحابہ کرام جیسے پاکیزہ دل رکھنے والا آپ کو مل سکتا ہے یا ازواج متحرات جیسی پاکیزہ دل رکھنے والی خاتون کہاں سے ملے اس کے باوجود ہم بے احتیاطی کریں تو یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں یہ عورت پر لازم ہے یہاں تک کہ عورت کی ایسی آواز کہ جس میں نغمہ پایا جائے جس میں سر پایا جائے اس آواز کا نامحرم مردوں تک پہنچنا یہ حرام ہے عورت اگر نعت پڑتی ہے اور اس کی نعت کی آواز نامحرم مرد سنتے ہیں تو نامحرم مردوں کو توجہ سے اس کی آواز میں نعت سننا بھی حرام ہے اور ایسی خاتون کو ایسے مقام پر نعت پڑنا کہ جسے سے نا محرم مرد سنیں گے یہ حرام ہے اس لیے کہ نعت جب عورت پڑتی ہے اس کے اندر اس کی آواز میں سر ہے اور باریک پن بہت زیادہ ہوتا ہے شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے حدیث پاک میں فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے بغیر شرعی ضرورت کے وہ باہر نہ نکلے نامحرم مردوں تو کی آواز نہ پہنچے اور اگر ضرورت آواز پہنچے تو اس میں سادگی ہو بناوٹ اور سر نہ ہو جب نعت کا یہ معاملہ ہے تو باللہ میں ظالب عورت اگر گانے کہے اور اس کے گانوں کی آواز مرد سنے تو کس قدر بڑا جرم ہوگا اور کس قدر دل کو یہ خراب کرنے والی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے اسی طرح عورت کے گانے کی آواز دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے تو جو گانا سنے گا خصوصاً عورت کی آواز میں تو اس کے دل میں سختی پیدا ہوگی اگر ہمیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسف جاری نہیں ہوتے قرآن و حدیث کی باتیں سن کر ہمیں رقط تاری نہیں ہوتی تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں ہمارا دل ان گناہوں کی وجہ سے سخت تو نہیں وہ کل نہ کولم ہاں تم ان لوگوں سے دستور کے مطابق درست گفتگو کرو یعنی عورت ضرورتوں پر گفتگو کرے تو معروف اور درست گفتگو کرے بس صرف حکم یہ ہے کہ وہ آواز میں بناوٹ پیدا نہ کرے اور یہ بھی حکم اس صورت میں ہے جب وہ ضرورت گفتگو کرے بلا ضرورت غیر مردوں سے باتیں کرنا یہ ایک مسلمان عورت کو ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اسے سے آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث نے ان چیزوں سے منع کیا تو اب اگر کوئی نادان یہ سمجھے کہ خواتین سے دوستی رکھنا یا اسے بہن سمجھ کے دوستی رکھ لینا جائز ہے تو یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور بہت بڑی غلطی بھی ہے کہ قرآن و حدیث جس نظریے سے جس سوچ سے اور جن کاموں سے منع کر رہا ہے ایک آدمی وہ کام کرے پھر اس کو غلط کام کو غلط نہ سمجھے اور اچھا سمجھے تو یہ تو ڈبل جرم ہے گناہ کو گناہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ کرنا فی بوتی کننا اور تم اپنے گھروں میں ہی چھیری رہو یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو جب ازواج متحرات کو یہ حکم ہے جو کہ پاک ہیں اور جس معاشرے میں ہیں وہ پاک معاشرہ ہے صحابۂ اکرام کا دور ہے حضور کے جلوے عام ہیں اس کے باوجود انہیں اس احتیاط کا حکم دیا گیا تو فی زمانہ تو عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ضرورت ہی گھر سے باہر نکلیں ولا تبر رجنا تبر رجل جاہیلی یتیل اور جب وہ ضرورتاں گھر سے باہر نکلیں تو انہیں حکم ہے کہ اس طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جس طرح پچھلی جاہیلیت کا اظہار کرنا وہ فصل فرماتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں اور وہ اپنے لباس اور اپنے زیورات کی نمائش کرتی ہوئی جاتی تھیں قرآن مجید فقر حمید نے اس سے منع کیا جب ازواج متحرات کو یہ حکم ہے تو ایک عام عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے دیکھیں ازواج متحرات کے لیے فرمایا گیا کہ مومنوں کی یہ ماں ہیں جو مومن کی ماں ہے اسے یہ حکم ہے کہ مومنوں کے سامنے وہ بے پردہ نہ نکلیں تو عام عورتوں کے لیے تو اور زیادہ سخت حکم ہونا چاہیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں ہیں وہ حدیث پاک ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا استعطرت جو عورت خوشبو لگائے فمرت علی قوم پھر وہ کسی قوم کے پاس سے گزرے لیجدو ریحہ تو اس کی خوشبو کو غیر مرد نا محرم مرد پائیں اس حریض کی شرح میں محدسین فرماتے ہیں چاہے وہ برقے میں ہو چاہے وہ چادر اوڑی ہوئی ہو اگر اس قدر تیز خوشبو لگائے کہ اس کی خوشبو سے غیر مرد متوجہ ہوں اس کی طرف فحی ازانی فحی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں حضور کے فرمان پر کوئی ناراض تو ہو نہیں سکتا اگر ناراض ہو تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا تو حضور ایسی عورت کو زانیہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ اٹریکشن پیدا کر رہی ہے غیر مردوں کو ایسا کام کر رہی ہے سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں فرما فہی یا وہ زانیا ہے تو اب جو عورت بے پردہ نکلے اس کے بال کھلے ہوئے ہیں میک اپ کی ہوئی ہے یا اور جو جس طرح کا لباس ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے تو آپ بتائیے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون سے کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے وہ عقیم اور نماز قائم کرو وہ آتی ن اور زکات ادا کرتی رہو وہ اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو انما یورید اللہ کمر رجسا بہتی اے اہل بیت اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں گندگی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے پہلے بیت گھر والے حضور کے گھر والے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہمارے گھر والے قرار دیے جاتے ہیں تو جو خاتون ہے جو زوجہ ہے وہ زیادہ گھر والی قرار دی جاتی ہے اکثر ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں گھر والی تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ازواج متحرات اہل بیت میں داخل نہیں ہے بہت بڑی نادانی ہے اہل بیت کے معنی گھر کے رہنے والے تو بیویاں اگر گھر والوں میں داخل نہ ہوں تو یہ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے پھر یہاں پر ازواج متحرات کا ذکر ہے اور ازواج مطحرات سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالی ہمیشہ تمہیں گندگی سے بچانا چاہتا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ازواج محرات اہل بیت میں داخل ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ایک روایت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الظہرا حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت علی کو اور خود اپنے آپ کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ازواج مطالعات کو داخل نہیں کیا اپنی چادر کے نیچے پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی ان کے لیے نا محرم ہے حضرت علی کی موجودگی میں ازواج مطحرات کو حضور کیسے داخل فرماتے دوسری بات ازواج متحرات تو اہل بیت میں داخل ہے ہمارے بیوی بچے تو گھر میں وہ گھر والے ہی قرار دیے جاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کی جب شادی ہو جائے تو اس کا دوسرا گھر بن جاتا ہے وہ ہمارے گھر والوں میں نہیں قرار دی جاتی ہمارے معاشرے میں یہی رواج ہے اور پھر بیٹی کی اولاد کا جہاں تک تعلق ہے بیٹی کی اولاد ہے تو اس کا نصب باپ سے نہیں چلتا بلکہ اس کا نصب جو ہے اس کے شوہر سے چلتا ہے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی کی اولاد ہیں حضرت فاطمہ کی بھی اولاد ہیں لیکن نصب کا جہاں تک تعلق ہے تو حسن بن علی حسین بن علی جیسے ہمارے یہاں رواج ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین سے چلتا ہے یہ حضور کی خصوصیت ہے ورنہ اور کسی کی اولاد کا سلسلہ بیٹی کے واسطے سے نہیں چلتا چونکہ یہ اہل بیت میں عمومی طور پر داخل نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں داخل کرنے کے لیے اور وہم کو دور کرنے کے لیے بتایا کہ ازواج متحرات وہ تو اہل بیت میں داخل ہی ہیں مگر میں انہیں اپنے اختیار سے حضرت علی کو بھی اپنے اہل بیت میں داخل کرتا ہوں حضرت فاطمہ گو کہ شادی ہو گئی ہے مگر پھر بھی وہ میرے اہل بیت ہی میں ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین گو کہ میری بیٹی کی اولاد میں ہے مگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے حضور کی اولاد کا سلسلہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے چلتا ہے اس موقع پہ ایک اور روایت ہے. حضرت ام سلمہ، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی داخل ہونے کے لیے آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سب کو اہل بیت میں داخل کیا تو میں آپ نے نفر و انتی تم تو اہل بیت ہی میں ہو یہ روایت بڑی مستند اور صحیح ہے منع یہ ہے کہ تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل بات ان کی ہے کہ یہ اہل بیت میں نہیں تھے میں نے اپنے اختیارات سے انہیں اہل بیت میں داخل کیا اللہ تعالی اے اہل بیت اے نبی کے گھر والوں ازواج متحراد سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی سے ہمیشہ بچانا چاہتا ہے اس لیے یہ احتیاطیں فرمائی گئیں اور تمہیں ایسا پردے کا حکم دیا گیا مراد یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوودب میں ظالے ان سے کوئی شر کا امکان تھا اس لیے انہیں پردے کا حکم دیا گیا وہ تو پاکیزہ ہیں شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا یہ مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے ہے اس سے مسلمان خواتین بھی عبرت حاصل کریں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں یا کسی مرد سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمارے گھر میں ذرا دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کریں ہماری عورتیں آپ سے پردہ کرتی ہیں تو وہ برا مان جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا میں برا ہوں مجھ سے کیوں پردہ کیا جاتا ہے اچھے اور برے کا مسئلہ نہیں ہے شریعت کا حکم ہے پتہ یہ صحابہ کرام نے تو برا نہیں مانا نہ ازواج متحرات نے برا مانا صحابہ کرام نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے دل تو پاک ہیں ہم تو انہیں ماں سمجھتے ہیں ہمیں کیوں حکمیں پڑ دے گا نازواج مطالعات نے یہ کہا کہ ہم سے کیا شرقی امید ہے نہیں یہ شریعت کے قوانین ہے جتنا مقام و مرتبہ بلند ہو اتنی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے تو مسلمان عورت یہ عظیم عورت ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرے اور وہ لباس بھی ایسا پہنے جو چست نہ ہو باریک نہ ہو اور وہ برقع یا چادر اوڑھے تو وہ بھی ڈھیلی اوڑے یہاں تک فرمایا کہ جب وہ چادر اوڑ کر ضرورت گھر سے باہر نکلے تو اتنا ڈھیلا اس کا لباس اور چادر ہونی چاہیے کہ پہچانی نہ جائے کہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے اس قدر احتیاط کا حکم شریعت نے دیا اللہ تعالی مسلمانوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما وہ یو تو اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاکیزہ کرنا چاہتا ہے یہ پردے کا حکم مزید پاکیزگی کے لیے ہے یہاں پر ایک وسوسے کا حل پیش کر دوں بعض لوگ پردے کے خلاف جب تقریر کرتے ہیں تو نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے وہ اسلام اور قرآن کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں بھائی ہی ٹھیک ہے پردہ نہیں کرنا انسان کے نصیب ہیں ایک آدمی برائی کرے اور پھر برائی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ازواج متحراد کو حکم تھا عام عورتوں کو حکم نہیں ہے حالانکہ آپ سوچیں کہ کسی نیک خاتون کو کہا جائے کہ تم احتیاط کرو کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ شیتان کے قریب نہیں آ سکتا ان سے بات کرنے والے پاکیزہ لوگ صحابہ کا ہیں ہے تو یہاں پر تعلیم یہ ہے کہ جب انہیں پردے کا حکم ہے تو عام عورتوں کو تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے وہ اس لوجک کو نہ سمجھ سکے اور پھر دیکھیں جہاں پہ پر پردے کا حکم ہے اسی کے ساتھ نماز کا حکم بھی ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو ازواج متحرات کو نماز کا حکم تھا مراد یہ ہے کہ جب وہ اتنی پاکیزہ ہیں انہیں نماز پڑھنا ضروری ہے تو عام عورت کو تو اور زیادہ نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے وز مَا ما فِي بُيُوتِكُنَّ بوتی کن اللَّهِ اور یاد کرو ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہیں یعنی ازواج متحرات کے حجرے وہ عظیم مقامات ہیں کہ جن پر جبریل امین وہاں پر قرآن لے کر آتے ہیں اور ان کا وہ مقام ہے ازواج متحرات کا کہ جبریل امین بھی بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے و حکمت اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہیں اسے یاد رکھو ان لطیفن خبی بے شک اللہ تعالی نرمی فرمانے والا آسانی فرمانے والا خبردار ہے